بنی ن لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہیں مال و دولت اور لڑکوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا